السلام علیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ محمد اما رسول فاعوذ کریم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش رحلی صدری و یسرلی امری من لسانی السانی قولی کس کو امن الرسول کی آیات یاد ہو گئی جن کو بھی یاد نہیں ہوئی وہ بھی اس کو یاد کر لیں ان آیات کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں تو آپ کو معلوم ہے نا کہاں سے نازل ہوئی تھی یہ عرش کے نیچے ایک خاص خزانے سے اور فائدہ کیا ہے ان کو پڑھنے کا اگر شام کے وقت پڑھی جائیں یا رات کے وقت پڑھی جائیں تو پوری رات انسان کی حفاظت کے لیے کافی ہے اور اور بھی ایک بہت بڑا فائدہ ہے نہیں یہ تو تفصیل ہے نا اس کی اہمیت وضاحت تفصیل یہ الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور کسی بھی چیز کی فضیلت اگر قرآن مجید سے ثابت نہ ہو یا حدیث سے ثابت نہ ہو تو اپنے پاس سے نہیں بتائی جا سکتی کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اس کو ہم اپنی طرف سے نہیں بتا سکتے کہ اس کے پڑھنے سے یہ ہو جائے گا یا وہ ہو جائے گا ایسا کرنا درست نہیں لیکن میں یہ چاہوں گی جیسے پہلے دن میں نے ارض کیا تھا کہ میں انشاءاللہ شاء آپ کو کچھ نہ کچھ ریسرچ کا بھی کام دوں گی ان آیات کی فضیلت پر فضیلت سمران سے برچوز پڑھنے کا فائدہ کیا ہے مزید احادیث دیکھیے ٹھیک ہے تو ہوم ورک میں ایک نہ ایک حصہ تحقیق کا شامل ہوگا اس کے علاوہ دوسری بات آپ سے کی گئی تھی تبلیغ کی کہ جو آپ اپنے لیے پسند کریں گے وہ دوسروں کے لیے بھی کریں گے یہ تبلیغ کی حکمت اصل میں کیا ہے کہ دین صرف میرے لیے نہیں دین سب کے لیے ہے اور جس کے پاس ہے وہ دوسرے تک اس کو پہنچائے کیونکہ جو اپنے لیے پسند ہے وہ دوسروں کے لیے بھی پسند کریں تو کل کے لیسن میں سے کوئی بات آپ میں سے کسی نے کسی کے ساتھ شیئر کی جی آپ فرمائیے اوکے یعنی ان کے خیال میں عقیدہ ٹرسٹ اور یقین کا نام ہے اوکے ٹھیک ہے اور کسی نے جی آپ نے کس سے پوچھا اپنے کزن سے پوچھا یعنی ان کے یہاں کنفیوژن تھی عقیدہ مسلک مذہب یہ سب کچھ مکس اپ کیا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ بھی ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہے اور ان کے خیال میں یہ وہ چیز ہے جس میں ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ اختلاف ہے حالانکہ مسلمان کا عقیدہ وہ ہونا چاہیے کہ جس میں کوئی اختلاف ہی نہ ہو اگر اس کی بنیاد کس پر ہو قرآن اور سنت پر اگر وہاں سے لیں گے تو پھر تو بات ہی نہیں کوئی مشکل ہی نہیں اختلاف کی وجہ کیا ہے کیونکہ ہر ایک نے اپنے من گھڑت عقائد بنا رکھے تو اگر یہ المینیٹ کر دیں گے من گھڑت چیزیں اور ہم سب اپنا ایک ہی سورس رکھیں گے اور وہ کیا ہے قرآن و سنت تو پھر اختلاف ختم ہو جائیں گے ٹھیک ہے کوئی ایسا شخص بتایا کہ جس نے بات کی اور اس کو سمجھ ہی نہ آپ کا سوال جی آپ بتائیے کو <laughs> <laughs> <پھر, آ, laughs> دیکھیں <laughs> <So, laughs> عقیدہ اور <laughs> مسلک <laughs> کے بیچ میں پھر لوگ کنفیوز کر رہے ہیں ہوں کیونکہ بہت سے مسائل کا حل ہم نے یہی تلاش کر رکھا ہے کہ نہ ان کے بارے میں سوچو نہ ان کے بارے میں بات کرو اور نہ کسی پریشانی کا شکار ہو بس جو ہے وہی ٹھیک ہے اب آپ دیکھیے کہ آپ یوں سمجھیے کہ جیسے آپ لوگ منکر نقیر ہیں اور آپ لوگوں سے جا کے سوال کر رہے ہیں وہی سوال جو ان سے قبر میں ہونے ہیں یہ سروے یا یہ کوشچن کو معمولی سوال نہیں تھے یہ وہ چیز نہیں ہے کہ جس کے بارے میں ہم یہ کہیں کہ ہم اس کے بارے میں سوچیں نہ یا ہم اس کے بارے میں بات نہ کریں یا اس کی ہمیں ضرورت نہیں یہ ایک بہت سنگین معاملہ ہے اور ابھی تو آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں آپ کے گھر والے بھی پڑھے لکھے ہوں گے کچھ نہ کچھ جانتے ہوں گے ان کا کچھ نہ کچھ دینی بیک گراؤنڈ ہوگا کہ انہوں نے آپ کو یہاں پڑھنے کے لیے بھیجا لیکن آپ سوچئے ان لوگوں کے بارے میں کہ جہاں نہ دنیا کی تعلیم ہے نہ دین کی تعلیم ہے اور وہ بالکل ہر چیز سے غافل ایک ایسی زندگی گزار رہے ہیں کہ جس میں عقل شعور کا کوئی خاص استعمال ہی نہیں تو وہاں کیا حال ہوگا کیا انہوں نے مرنا نہیں کیا انہوں نے قبر میں نہیں جانا کیا ان سے سوال نہیں کیے جائیں گے کیا ان سوالوں کے غلط جواب کا کوئی نتیجہ انسان کے لیے تکلیف دے ہو سکتا ہے کیا ان سوالوں کے صحیح جواب آنے چاہیے یا نہیں آنے چاہیے کیا ان پر ہماری کامیابی یا ناکامی کا انحصار ہے یا نہیں ہے؟, ہے نا قبر میں جو سوال کیے جائیں گے وہ جو اصول ثلاثہ ہیں کیا ان سوالوں کے اگر جواب درست نہ ہوئے تو آپ کو معلوم ہے کہ فرشتہ کیا کہے گا یا نتیجہ یا انجام کیا ہوگا کیا آپ نے یہ حدیث پڑھ رکھی ہے مومن کے جواب کیا ہوں گے منافق کے جواب کیا ہوں گے کافر کے جواب کیا ہوں کیا آپ کو معلوم ہے یہ حدیث پڑھی ہاتھ کھڑا کریں نہیں پڑی میجورٹی نے پھر میں یہ کہوں گی کہ لائبریری میں جائیے اور اس حدیث کو پڑھیے یا اگر کلاس میں یہاں آنے سے پہلے صبح جتنی بھی آپ لوگوں کی کلاسز ہیں ان میں سے اگر کوئی ایک شخص بھی وہ حدیث ڈھونڈ لے تو باقی کلاس کو پڑھ کے سنا دی جائے اقبال کیلانی کی کتاب ہے نا قبر کا بیان اس میں جو سوالات ہیں اس میں یہ حدیث موجود ہے کہ کیا پوچھا جائے گا اور اگر وہ صحیح جواب دے گا تو اس کے ساتھ کیا برتاؤ کیا جائے گا اور اگر وہ کہے گا کہ ہاں ہلا ہا ادری مجھے نہیں پتا میں وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے ایک جواب یہ ہوگا تو یہ جواب غلط ہوگا یہ اکسپٹیبل نہیں ہوگا ہمارے عقیدے کی بنیاد لوگوں کی باتیں نہیں ہیں یہ سنی سنائی باتیں نہیں ہے کہ جو لوگ کہتے تھے وہی وہ ہم نے کہہ دیا جو ہمارے ماں باپ نے کہا وہی وہ ہم نے کہہ دیا اور اسی کو کافی سمجھا ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم جانے کہ ہمارے رب نے جس نے ہم کو پیدا کیا اور یہاں بھیجا اس نے کیا کہا ہے وہ ہم سے کیا چاہتا ہے اور اس کے مطابق ہمارے جواب کیا ہونے چاہیے قرآن و سنت کی روشنی میں صحیح جواب کیا ہے اور وہ ہمارے ایک ایک بچے کو پتا ہونے چاہیے کہ صحیح جواب کیا ہے کیونکہ اس پر ہماری کامیابی یا ناکامی کا انحصار ہے تو اس معاملے کو سنجیدگی کے ساتھ لینا ہے اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی آپ سب کل کی مائیں ہیں اور اگر آپ کے بچے ان سوالوں کے جواب جان جائیں گے تو آپ سمجھے کہ آپ نے فرض ادا کر دیا ان کی تربیت کا اور اگر انہیں ان سوالوں کے صحیح جواب نہیں پتا اور پھر ان جوابوں میں شک بھی نہ ہو وہ جو کہہ رہے ہیں وہ بالکل پورے یقین کے ساتھ کہیں بہرحال اور بھی کوئی یہاں سے ہاتھ کھڑا کر جی انہوں نے بھی اپنے ہسبینڈ سے پوچھا اور انہوں نے کہا کہ تم بتاؤ کہ کیا خیال ہے یعنی اس سوال پر ہی ہم سب تھوڑے سے شیکی سے ہو جاتے ہیں کہ کیا سوال ہے اور کیا جواب ہونا چاہیے یا کوئی شخص یقین کے ساتھ جواب نہیں دے پا رہا نا کہ میرا اس بات پہ یقین ہے اور وہ کمپلیٹ جواب نہیں ہے جی آپ کچھ نے پڑھا تھا نا کہ لیکن ہم. لیکن ہم میں میں سے اس اپنے دل میں جی یعنی باقاعدہ سیکھنے کی چیز ہے علم سے متعلق اس کے بارے میں جاننا ضروری چلیے ہم چونکہ وقت اگر میں سب سے پوچھنے لگی تو پورا وقت اس میں چلا جائے گا لیکن الحمدللہ اس سے سب کو ایک اندازہ ہو گیا کہ ایک تو علمی سنجیدہ گفتگو جب آپ گھروں میں کرتے ہیں تو اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے اور کس طرح پھر وہ لا غیر ضروری ادھر ادھر کی باتوں سے وہ ریپلیس ہوتی جاتی یعنی وہ سب چیزیں اور زندگی کا ایک اور ہی لطف آپ دیکھتے ہیں محسوس کرتے ہیں اور دوسری یہ ہے کہ بہرحال یہ وہ موضوعات ہیں جن کے بارے میں ہمیں مزید غور و فکر کرنا ہے سوچنا ہے علم حاصل کرنا ہے کسی نے سوال لکھا تھا کل ہم نے پڑھا کہ عقیدے کا مرکز دل ہے تو کیا عقیدے کا تعلق دماغ اور عقل سے ہے یہ دیکھیے ایک پرانی بحث ہے اقل اور دل اور دماغ اور ان کے درمیان میں جو ایک کشمکش اور یہ ساری چیزیں بیسیکلی اگر آپ پرانے مجید کا مطالعہ کریں تو آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دل کو مرکز قرار دیتے ہیں لہم قلوب لائف بہانی اقل کے لیے اور سمجھ بوجھ کے لئے جو فیکلٹی استعمال ہوتی ہے وہ دل ہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوا کے بارے میں کیا فرمایا تھا کہ تقوا کہاں ہوتا ہے دل میں ہوتا ہے اسی طرح ایمان بھی دل میں ہوتا ہے ٹھیک ہے اور انسان کا جو غور و فکر ہے اور جو سوالات ہے وہ اپنی جگہ ہے لیکن مرکز یا جو مقام ہے وہ دل ہی ہے آگے چلتے ہیں آج ہم شروع کریں گے انشاءاللہ عقائد کے اصول و قواعد سے ٹھیک ہے